ہدایت اے امیر المومنین علیہ السلام امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام صفین میں دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے لشکر کو ہدایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرنا کیونکہ تم بحمد اللہ دلیل و حجت رکھتے ہو اور تمہارا انہیں چھوڑ دینا کہ وہی پہل کریں یہ ان پر دوسری حجت ہوگی خبردار جب دشمن منہ کی کھا کر میدان چھوڑ بھاگے تو کسی پیٹ پھرانے والے کو قتل نہ کرنا کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی زخمی کی جان نہ لینا اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا چاہیے وہ تمہاری عزت و آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کریں اور تمہارے افسروں کو گالیاں دیں کیونکہ ان کی قوتیں ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور و ضعیف ہوتی ہیں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی معمور تھے کہ ان سے کوئی تارز نہ کریں حالانکہ وہ مشرک ہوتی تھیں اگر جاہلیت میں بھی کوئی شخص کسی عورت کو پتھر یا لاٹھی سے گزن پہنچاتا تھا تو اس کو اور اس کے بعد کی پشتوں کو متعون کیا جاتا تھا